الحمد لله نقبل ونستعين ونستوخل ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من جروجا فسنا من, من سيئات عمالنا من يعزل الله فلا مضينا له ومن يغزله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله واخبره لا شريك له ونشهد أن محمد العبور ورسوله أما بعد قول الله إن الشيطان ينزلي بسم الله نستعين ولا نسلم قال من الله الذي لا الله قال من الله لا بھائی دوستوں اللہ سے بار تعالیٰ نے انسان کو پگا کر کے پر اتارا اور اس کو دیا کہ تمہارے پاس میری طرف سے آسمان سے ہدایت اور رہنمائی آتی رہے گی تو جو اس کی روشنی اس کی رہنمائی میں اس کی روشنی میں زندگی گزارے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ اسی کامیاب زندگی عطا فرمائے گا کہ اس کامیابی کے نتیجے میں یہ غم اور خوف سے فارغ ہو جائے گا مایاتی منی ہدن امن طبیہ ادایہ خراب ہونا جنون تمہارے پاس میری طرف سے اسمان سے ہدایت آتی رہے گی جس کسی کی نے اعتباہ کیا جس کسی نے تیروی کی ہدایت کی, کی کیا کیا تو اس کو اللہ تعالیٰ کامیاب زندگی عطا فرمائے گا اس کو غم اور خوف نہیں ہوگا ساری ترقیاں سارے مارت ہو ساری چیزیں سب کو جمع کر لیا جائے تو اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی کی زندگی پر امن ہو آدمی کی زندگی پرامن ہو بے خوف ہو اور آدمی کی زندگی جو ہے وہ غم سے خالی ہو خوف سے خالی ہو ہم اب سے خالی ہو اور ہماری فرماتے ہیں کہ غم ہوتا ہے گزشتہ ناموافق واقعات وہ انسان کو پیش آئے اور خوف ہوتا ہے آئندہ نوامافق حالات کے پیش آنے کا جن کو غم اور خوف سے نجات لگے اس کو ساری نعمتیں مل گئی اور بارو دوڑ زمینیں جا جاتے اور جو کسیاں سدھارتے وزارتے سب کچھ ملا ہوا ہے لیکن غم اور خوف بھی ساتھ ہے گویا تو کچھ بھی نہیں ملا ہوئے اور جھونپڑے میں درویشی کی زندگی گزار رہا ہے غم سے اور خوف سے خالی ہوا ہے سب کچھ ملے ہوئے ہیں سلجے کو اللہ پاک مادی نمسوں کو امال کے نتیجے میں دنیا میں میانوی کیا کرتے ہیں مان جی کو کرتے ہیں لاکھوں کو لڑے ہوئے تو یہ رائے آتی رہے گی آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی اللہ پاک کے ساتھ پھینکے اتارے شیخ علیہ السلام کے ساتھ سنچے اتارے آسمانی کتابیں آتی رہی اور افغانی کتابوں نے انسان کو زندگی کے گزارنے کا طریقہ بتایا انفرادی زندگی اجتماعی زندگی گھریلو زندگی سیاسی ملکی زندگی قانون آئین ساری کی ساری باتیں سکھائی اور یہ انسان کی تعزی بھی ارتقا سے گزر رہی تھی یعنی ترقی کر رہی تھی اور اس نتیجے میں وقت, وقت وقت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارتقا شدہ شریعت ایسی شریعت آ رہی تھی وہ نئے دور کے ہے نئے زمانے کے لوگ ان کے حالات ان کے مطابق ہوتی تھے ایسی ترقیاں جو عالم علیہ السلام کے زمانے میں تھیں انو علیہ السلام کے زمانے میں تو رہی مضلام کے زمانے میں توحید رسالت تو سارا داخلت بنیاد ہوئی چھوڑتے ہوئے شریعت میں سبزی نہیں آ گئی یہاں تک کہ جب سے جب انسان کا ارتقا کا دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ظہور کے بعد انسانوں کا ارتقا مکمل ہوا اور اس وقت اللہ تبارا نے اپنی, آخر, اپنی آخری شریعت آخری پیغام آخری قانون آخری آئین آخری ترسیم انسانوں کو دے دیا اور یہ قیامت تک کے لیے کافی ہے قیامت تک انسانوں کا زندگی گزارنے کے لیے کامیاب ترسیم کسورت قرآن اور ان کی ترسیح بصورت عزیز ان کی تفصیل صورت سگا یہ ہمارے پاس ہے مفضی تالاب چودہ سو انتیس علی چل رہی ہے اور دس سال میں تیرہ سال نبی شامل کیے جائیں تو کتنے ہو گئے انتالیس چالیس بیالیس چودہ سو سال حضور صلی اللہ علیہ نبول سے لے کر اب تک چودہ سو سال ہو گئے چودہ سو سالوں میں پوری تحقیقات پورے تشریحات افار کے اعتراضات سارے شریعت کے سارے سید پر ہر قسم کے دوبار گزر گئے ہیں اور اس وقت ہمارے پاس ایسے حال میں ہے کیونکہ کوئی بات تحقیق تشریح سے بغیر نہیں رہی ہوئی اور بہت ہی ٹائم ایک ہزار سال تک ایک ہزار سال تک شریعت دنیا کے عصری عرصے کا قانون اور آئین رہی ہے چلیے تو اسلامیہ ایک ہزار سال تک بر ایشیا بر یورپ کا کچھ حصہ بر اعظم افریقہ ان سب میں سارے بکسری کا تر زندگی ان کا آئین ان, ان کا قانون یہ رہی ہے بہت کے نتیجے میں اللہ تبارہ تعالیٰ کی رحبت نازل ہوتی رہی ہے مسلمان حلبے میں رہے دنیا کی سپر پاور رہے دنیا کو ڈیٹیکٹ کرتا رہے دنیا ان کو کو مان کر رہی سارے وسائل پر مسلمانوں کا کمزور رہا دبدبا کی زندگی تھی اور ساری دنیا کو ان کی بات کو مان کر چلنا پڑتا تھا ایسا اللہ نے اعزاز دیا ایسی برکتیں اور تھوڑا عرصہ یورپ کا ساتویں صدی میں پچاس سال تک تکاری غالب آئے ہیں پچاس سال تک تعداد غالب آئے پوری دنیا اسلام پر نہیں جا سکتی ڈاکٹر الدین دبرست نے میرے سے چل کر ان کے روزگار کو روکا ہے اور ان کو شکست دیے اور پچاس سال ہیں غر المام مسلمان و شاعر تھے ان کو مسلمان کر کے اسلام کا دائی اسلام کا سپاہی اور اسلامی قانون کا ماحول بنا کر کھڑا کر دیا اور ساتویں جی کے بعد پھر تین سو سال تک یہ تلبے کراتی پھر جب اصری کے بستری یورپ کی ہو گئی برطانیہ کے انگریز کی ہو گئی برطانیہ کے انگریز فرانس کا انگریز پورتگال کا پورتگال کے ڈچ قدمی نے بنائی پرسوں نے بنائی ہے برطانیہ نے بنائی ہے اور یہ پرتگیزوں نے بنائی کچھ حد تک اٹلی اٹلی نے اور جرمنی جی اور جرمنی ان کے اس اصل کی برتری ہو گئی اور انہوں نے خاص طور سے مسلمان مالک کا پریوار کر کے اور کشت خون کر کے اور مسلمانوں کے سے اختلافات ایک دوسرے کی مخالفت مہار ہونا چھوٹے چھوٹے راجواڑے چھوٹے چھوٹے نواب اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں مغلوں کا گرد کم کمزور ہو گئی آج سارا بڑے سر راجوں اور راجواڑوں میں تقسیم ہو گیا چھوٹے چھوٹے نواب چھوٹے چھوٹی ریاستیں ہو گئی اور انگریز آگے بڑھتے بڑھتے ایک نوک اٹھا کر دوسرے کے خلاف لڑا تھا سب مسلمان نوابوں کی فوجیں مل کر نے مسلمان بھائی پر حملہ کیا تھا. ایسے حالات ایسا لہرس آیا نہیں ہے ٹیگو سلطان کا جو آخری مارکا ہے انگریزوں کے ساتھ اس مارکے میں نظام حیدرآباد حیدرآباد تک کتنی بڑی ریاست تھی نظام حیدرآباد اسمان علی خان کی فوج انگریزوں کے ساتھ مل کر ٹیگو سلطان کے خلاف لڑی اور واقعے کو تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں کہ انتظام حیدرآباد گئے کچھ جرنلوں سے گئے ہوئے تھے کیونکہ افغانی ان کی فوجوں ہوتے تھے لڑاکا افغانی ہوتے تھے فوجی بھی ہوتے تھے ان کے جرنیل بھی ہوتے تھے تو کچھ افغانی جرنیلوں نے کہا کہ ہم بھی اس میں شامل ہوئے لیکن ہم پاس تو اعتبار نہیں کر رہے ہیں جنریل لیکن ہم نے اس لیے گئے کیا اس وقت آرات بہت سخت ہو گئے ہماری برادری کے جو جرنیل تھے کی فوج میں ہیں ہو سکتا ہے ہم ان کی مدد کر سکیں میرے بالکل جس وقت کے سورگاپٹنم کے قلعے کے دروازے کھل گئے اور اندر میں ہو گئے دمدر سے برادری والوں کو جب نلو کو پیغام بھیجا کہ آپ کے بارے میں ہم نے نارڈ ڈولوجی سے بات کر لی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ کو آپ کے خاندانوں کو ہم بے بحفاظت نکال سکتے ہیں وہ تو نکال نہیں ہم یا تو لڑ کر غالب بائیں گے یا اس طرح ہم اپنے سر گرائیں گے ٹیگو سلطان کا ایک جرنیل, ایک جرنیل ہے مذہبلی مذہبلی کہتا ہے کہ جس بالکل آخر جب وہ کہتے ہیں آخر میں بالکل حالات بہت سخت ہو گئے تھے پھر ہم نے کہا کہ جو ہیرے جو حراض سونا چاندی مال مالد دولت جو ہمیں ٹیگو سلطان کی ضرورت ہے اس کے باپ کی ضرورت مختلف موقعوں پر ہمیں انعامات کی شکر میں ملا ہوا تھا وہ سارا جمع کر کے ہم نے کو دے دیا ہم دکھائیے مسلمانوں کا مال ہے اس کو آپ لے جائیں تاکہ ایک آفر کے ہاتھ پہن لگے پھر کہتے ہیں بالکل جب کہ گلی میں دس بدہ جنگ شروع ہو گئی تو میں نے اپنی بی سے کہا جو فرانسیسی نہ مسلم تھی میں نے کہا کہ تم چلی جا کر مرکز میں تم تم جب نہ ہوگی تو میں فارغ ہو جاؤں گا پھر مجھے پریشانی نہیں ہوگی اور جگہ میں تمہارے ساتھ نہ رہی ہوں گی اور تمہارے ساتھ میں بھی چھاتر کو قبول کروں گی کہ بالکل جب لائیے ہمارے گھروں میں گلی گوچے کو آ گئی اور بوٹوں کی آواز آ گئی تو کہتے ہیں سر میں آخری مار کے لیے تیار ہوا تو آگے کو میں دیکھ رہا تھا لڑنے کو پیچھے دیکھ رہا تھا اپنی بیوی کو کس کا کیا ہوگا یہ داخل ایک گوئی سائنگ سائن کرتی آئی اور میری بیوی کو لگی اور تو شہر کا جان نوش فرمایا اور الحمدللہ میں فارغ ہوں وہ کپڑے سے میں نے ڈھانپا اور پھر میں نے نیچے اتر کر دس برس جنگن کے ساتھ کی اور یہاں تک کہ پھر جس چیز کو میں چاہتا تھا وہ مل گئی شادر اور یہ آخری مشورہ تھو سلطان کا ہے اس بالکل آخری دنوں میں اسے کہا کہ بادشاہ بادشاہ سلامت یہ جو جتنے آپ کے سیکٹری مٹی تھے سارے وغیرہ چیز لوگ تھے یہ علی کے زمانے میں آ گئے تھے بس خوشحال و خوشامت خدمت کر کیا کے آ گئے تھے ہوئے تھے یہ تو مل گئے ہیں ان کے ساتھ انگریز کے ساتھ ملے ہوئے انہوں نے کہا اب اتنا کم وقت رہ گیا ہے چین کو اگر میں ہٹاتا ہوں تو سارا نظام گر رہا ہے وقت ہی بہت تھوڑا رہا اور بار بار اس کو ہٹار ڈالنے کی ترکین کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں سارے کے سارے تو اس نے سب کا کوئی جواب نہیں دیا کہ آپ نے اپنے کمرے میں چلا کی اور جا کر گئے تو جب باہر نکلا تو اس کے جو مخلصین پہ میں نے دیکھا کہ اس لباس میں تھا کہ جس لباس کے ساتھ یہ پھر اس کو پہننے کے بعد یہ جسے ستیابل میں شہر کی طرح لڑ رہا ہوتا تھا تو اسے مختلف نے کہا کہ با آپ کو اس نے فیصلہ کر لیا ہے آخری مار کا کرنے کا پھر اس کا تاریخ جی میں نے بولا کہ شہر کی ایک دن کی زندگی گیزر جی سو سال کی زندگی سے بہتر ہے اور بکھرے بکھرے ہوئے شہر کی طرح لڑا ہے اور جب شہید ہو کر گرا ہے تو اس کی لال کو گونتے ڈھونڈنے کے جب آئے ہیں تو مرنے کے بعد بھی اس کے ہاتھ سے تلوار کو نہیں لے سکتی اتنا مضبوط قبضہ کر سکتا گرفت چیز کے اور سوپر کی شروعات اور اس اوپر کی لاش اٹھائی جموج کے بال جب اوپر کو اٹھے تو بھاگے کے زندہ ہے اتنا اللہ نے اس کو دبدبا عطا فرمایا اس پر انہوں نے قبضہ کیا ہے اور جس وقت کے اس بار اللہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ یا اللہ اس اندر کی گرد کو دلا کر اور آج کے مقابلے ایسا کاپر کھڑا کرنا آدمی اس کی کمر کو توڑ دے اور دنیا اسلام آزاد ہو تو اللہ نے آزاد کی شکل میں کٹلر کو کھڑا کیا کوشت کی کمر توڑی اور یہ مجبور ہوئے میرے شریر کو آزاد کرنے کے لیے لیکن نکلتے نکلتے کچھ ادارے اپنے نمائندہ کے طور پر چھوڑ کر چلے گئے آپ جو ہے ان کے سامنے اس گرے گئے گزرے دور میں افغانستان کتنا گسپٹ گیا ہے اور کتنا اس پر امریکہ چھا گیا ہے کچھ تو خون گلی گلی ہو رہا ہے پھر بھی اس کے افغانستان کے فیصلہ شریعت پر ہو رہے ہیں فیصد کرتے ہیں آج کل بھی فیصلے کاری کرتے ہیں ابھی تک اس شریعت کا خاتمہ نہیں کر سکے اور جس بات یہ کر رہی کہ وہ صدارتی کر رہے تھے یہ صداری تقریب کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ, یہ کرو گے تلاوت نہیں کرو گے وہ واقع جب تقریب شروع کی پھر تلاوت ہوگی سب کو اندازہ ہوا کہ اس سے تو جھاڑی نہیں چھوٹتی ہیں اور آج آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو باقی ہے حالانکہ ہمارا ایک سالو قانون ہے اسلامی قانون نہیں ہے کچھ باتیں اس پر اسلامی کس میں ان کو کیسے نکالا جائے ہر قانون کی اپنی بنیادیں ہوتی ہیں اس کا فلسفہ ہوتا ہے ہمارے قانون کی اور ہماری سیدھاؤں کا بنیادی فلسفہ اسلحہ معاشرہ ہے اسلحی شخصیات تاکہ معاشرے میں ظلم و دعان بدمنی اور کشت خون یہ ختم ہو امن و امان آئے اور ظالم قاتل ظالم ڈاکو ڈکیت یہ سزا پائے تاکہ اس کا حوصلہ فخر ہم لوگ امان آئے گا اور یورپ جو ہے وہ بجائے پرامن شہری کے وہ ساتھ دے رہا ہے کاتل کا ڈاکو کا چور کا ڈکیت کا ان کے ساتھ دے رہا ہے یورپ کا بلسبہ جو ہے وہ ظالم کا ڈاکو کا کاتل کا ان کے ساتھ دے رہا ہے لہذا ان کی سزائیں ان کا نظام جو ہے وہ پرمن شہری کے لیے نہیں ہے وہ ڈاکو کے لیے وہ قاتل کے لیے اس کے لیے اور ہمارے یہاں اسلامی سزاؤں کی ترتیب ایسی ہے کہ جس ڈاکو قاتل یہ ڈسکریج ہو اور پرمن شہری کو صحتل ملے تو لہذا ڈاکو کا چور کا قاتل کا ساتھ دے کر قانون کو اس کے لیے نرم کرنا یہ کات پرمن شہریوں کے ہاتھ میں ہے مفید اور ان کو ان کا ان کا فیور نہیں ہے یہ تو کاگو کا فیور ہے تو قادر کا فیور ہے تھوڑے سے غور کرنے کی بات ہے خزانہ خان صاحب کے بھائی کو کس نے قتل کیا ہوا ہے اور جو مقدمہ ہو کر وہ چھوٹ گیا اور پچیس سال اس کی قید تھی اور وہ ساڑھے بارہ سال شمار ہوتی ہے اس میں روزانہ کی معافیاں باقی چیزیں کر کرا کے پانچ چھ سال کا آدمی چھوٹ آتا ہے پھر وہ منہ کھڑی کر کے آپ کے سامنے آ کر دوسری کے قتل کے لیے تیار ہو رہا ہے تو آپ کیا کریں گے نتیجہ یہ ہوگا کہ کسی کو پھر فصل اٹھانا پڑے گا اس پر مختری فصلہ اٹھانا پڑے گا نہیں اٹھائے گا تو کیا کرے گا تو اس طریقے نے معاشرے میں قتل و غرض گری کا اضافہ کر دیا جو قدر نسل کی بات نہیں ہے جام تو مسلمان احمد کرم اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے ہمارے اللہ باغ قانون عین بھیجا ہوئے ساری تفصیلات بیجی ہوئی ہیں اور فرمایا نے حکم مراض اللہ کے علاح احمد اللہ کے بیجو قانون کے خلاف جو فیصلہ کرے ظالم اور ملم کے حکم مراض اللہ علاح احمد اللہ کے بحجو قانون کے خلاف جو فیصلہ کرے تو یہ فاصلے تیسری آیت مولم حکمر الف اللہ کافر اللہ کے قانون کے خلاف فیصلہ کرے کافر تو تین مختلف قسم کے دفعے کیسے بیان کیے گئے تین آیتوں میں اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ قانون تو ٹھیک ہے لیکن میں کسی وجہ سے نہیں کر سکتا اس کو امریکہ ڈنڈا دکھا رہا ہے کہ خاتمہ تمہارا کرتے ہیں تو پھر ظالم اور فاسق ہو گئے اور کہتے ہیں قانون ٹھیک نہیں تو ظالم کہاں پڑ جاتا اور اس دن جو ہے تو ایک آدمی دو آدمی ہو کیا اس میں لڑائی لڑائی ہو رہی تھی کیا تو کوئی خدا ہے کیسے کہتے ہیں اسے گھر میں خدا نہ ان در کے بعد سے بس پوچھنے کے لیے بیجا ان کو تو انہوں نے کہا جی اب یہ اپنا کلمہ بھی دوبارہ پڑ گئے اسلام میں پھر داخل ہو آج کیا تھا تو بادل ہو گیا تھا اور جا کر نکاح بھی اپنا تازہ کریں زمان کا بول ہے ایک بول ہو گیا جوانا بال ہو گیا کابل ہو جاتا ہے نکاح بھی اس کو تازہ کرنا پڑے گا اس لیے جو حمال کیے تو سارے ضائع ہو. تو لہذا یورپی بنیادیں جو قانون کی وہ ہاتھ دے رہی ہیں ظالم کا داتو کا قاتل کا چور کا ڈکیت اور ان کے نتیجے میں معاشرے میں بدمنی آتی ہے معاشرے میں مغرتفری آتی ہے معاشرے مشکلات پیدا ہوتی ہیں نہ اس بات کو اجاگر کریں اس بات کو سمجھائیں تاکہ قرآن پاک یہ آتے ہیں یہ ہی جیتے ہیں اور یہ ایک قانونی شکیں اور یہ اسلامی ترتیب جو ہے یہ سامنے آئے گی ہمارے اور آپ کے ذمہ میں تو اس بات کو واضح کرنا ہے سمجھ جانا ہے آج جب رائی کو دیکھیں تو ہاتھ سے روکے اس کے بعد سے زبان سے روکے نہ اس دل سے برا سمجھے اس کو ساتھ نہ دے اسا. اور زبان سے سمجھنا سمجھانا تو آج بھی کرے گا مرکز سمجھانے کے حق ادا کر دے زبان کو سمجھانے کے بعد اگر کسی نے بات کو نہیں مانا تو پھر جو ہے جان اللہ عذابوں کے دروازے کھل جاتے ہیں چندس گھر کی جنگ جو ہوئی تھی یہ تب ہوئی تھی جب عیوب خان نے کو قوانین نافذ کیے سخت حملہ آیا ہندوستان کا سترہ دن کی جنگ کے بعد مشکل سے بلّہ نے شرم پردہ رکھا جان چھوٹی ورنہ نہ تیل, تیل اور ڈیزل تھا اور ورنہ اور جنگ کے لیے ہم آلاتے والا بچایا تھے آلات اخبار کے غلبے سے اللہ بچائے آپس کی فوٹ سے اللہ تعالیٰ بچائے آپ اس کی جنگ و جزاس سے بدمنی سے اللہ تعالیٰ بچایا اور کابر پر تو کوشش کرے گا دینی اختلافات پیدا کرے گا آپ نے تو اس پر لڑے ہیں دوسرے کے ساتھ انارکی پیدا کرے گا ایک ایک جگہ پر ایک ایک حاکم بن گیا جی جیسا نہ لگا تاکی سے فرتس عکیزوں کے خلاف واپس ہیں لڑیں کہ ان کا خاتمہ ہی ایسے ہوگا جب ان کا ان کے پاس ہم لو مان نہیں ہوگا نارکی ہوگی نا قانونیت ہوگی ایک دوسرے کو گلا کاٹ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو بار رہے ہوں گے دوسرے پر چڑھ رہے ہوں گے نتیجہ کیا ہوگا ان کی معاشیات بھی جگر گوں ہوگی اور اس کے نتیجے میں ان کا نظام گرے گا یہ گرامی کے حالات جو ہو گئے اس سال ہیں پسند سال سے میں نے پانچ سو پچاس روپئے کی پچاس کلو من والا وہ خریدی تھی سال بھائی ساتھ پہنچانے کے ساتھ بارہ سو کے پھر ایک پچاس کلو آپ سے بھی زیادہ گرامی ہو گئے یہ کہتے ہیں جس پر انسانوں کے امال دور کو جاتے ہیں ملیالہ کو امال جاتے ہیں انسان جو ہے یہ اتنی قیمتی مخلوق ہے کہ ملازمین کی تو ہوتی ہے ایف سی آر ہوتی ہے اینول کانفیڈینشل رپورٹ اینول کریکٹر رول سال سالانہ خفیہ رپورٹ ہر لازم کی جاتی ہے اور انسان جو ہے انسان کے اعمال کے بارے میں ڈی سی آر جاتی ہے ڈیلی کانفیڈینشیل رپورٹ اور ڈی سی آر ایک دفعہ دو دفعہ جاتی ہے صبح کے بعد کرامن کادبین کی ایک جماعت انسان سے ادا ہوتی ہے وہ بلائل کی طرف آسمانوں کی طرف اٹھتی ہے اور دوسری جماعت آگے کے ساتھ ہی جاتی ہے یہ جماعت اثر تک اس کے ساتھ ہوتی ہے اثر کو پھر یہ جماعت لگا ہو کر چلی جاتی ہے یہ ہمار نامے ملیال میں لے کر جاتے ہیں وہاں پر جو ہے دو فرشتوں کے آگے ڈالے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس علاقے سے کتنا ظلم آیا کتنا انصاف آیا کتنی آیا آئی کتنی بہیائی آئی کتنا سچ آیا کتنا جھوٹ آیا کتنی چوری آئی کتنا ڈاکہ آیا کتنا ظلم آیا یہ سب کا صاحب ہوتا ہے اس علاقے سے جس طرح کے مال آئی ہوتے ہیں اس طرح کے اس علاقے کے لیے فیصلے صادر ہوتے ہیں یہ فیصلے فرشتوں کی جماعت لیتی ہے فرشتوں کی جماعت کے فیصلوں کو لے کر دنیا کے آسمان پر آتی ہے بیت اللہ شریف کے عین اوپر آسمان دنیا پر اللہ کے گھر سے کہتے ہیں بیت المامور بیت المامور پر آتے ہیں بیت المامور کا ثواف کرتے ہیں پھر بیت المامور سے ملائی کا اترتے ہیں بیت اللہ شریف کا ثواف کرتے ہیں سر بد اللہ شری دوا کا تو آپ کر کے زمین میں چاروں طرف پھیلتے ہیں اور زمین میں یہ بیماریاں جنگ और چیزوں کے اندر اور بارشیں اور گرم, گرمی اور طوفان اور یہ ساری کی ساری چیزیں یہ نافذ کرتے ہیں اتنی بیماریاں ہوں گی اتنی جنگیں ہوں گی اتنے طوفان ہوں گے اور اتنے یہ نرخ ہوگا علاقے کا ایسے لوگوں کے تعلقات ہوں گے ایسے اختلافات ہوں گے ایسا کچھ سکون ہوگا ایسی بیماری ہوں گی ان سب کو یہ فرشتے نافذ کر کے چلے جاتے ہیں جس وقت ہمارے رات کے ساتھ سے دو بجے کا وقت ہوتا ہے اس وقت ہے تو ساتھ اور یا اللہ گارے ہلا پر یا کوئی تور، کوئی تور پر کھڑے ہوتے ہیں اور فرشتوں کے نظور کا انتظار کر رہے ہیں اور اللہ ایک حضور مانگ رہے ہو انسانوں کے امال اور لیا تقسیم کی دعا یہ اوپر کو چڑھ رہی ہوتی اور فیصلہ علاج بن جانب اللہ یہ نازل ہو رہا ہے اور جب انسانوں کے امال کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ طوفانوں کا فیصلہ کر دے تو کوئی نظام ان کو تو روک نہیں سکتی جب انسانوں کے امال کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ گرانی کا فیصلہ کر لے ان کو کوئی اردانی نہیں کر سکتا جب اللہ اولا تباہ انسانوں کے امال کے نتیجے میں بیماریوں کا فیصلہ کر دے تو ان کو کوئی بساپ نہیں کر سکتا یہاں تک یہ سردر ناپس کر کے یہ بلاکر چلے جاتا ہے ہر روز کے لیے یہ آلات زمین پر یہ بات با با دہرائی جاتی ہے اور اس کے نتائج زمین پر آتے جاتے ہیں اور انسان یوں سمجھتا ہے اپنی کی سے کہ میں نے کیا تو اس طرح ہو گیا آف سے کیا تو اس طرح ہو گیا پاکستان نے کیا تو سر ہو گیا امریکہ نے کیا تو سر ہو گیا برطانیہ نے کیا تو سر ہو گیا یورپ نے کیا تو سر ہو گیا ایسی بات نہیں ہوتی میرے بھائی یہ تیرے اعمال ہوتے ہیں جو اللہ کے حضور چلے جاتے ہیں اور پر فیصلہ نافذ ہوگا فارون شاہ کی حکومت تھی فارون شاہ کو کہا لوگوں نے مولا ارون رحمۃ اللہ علیہ کے والد ساتھ ہے نام ابن جانی اعلیٰ کہ تمہاری تمہارے معاملے کا ایک ایسا عالم ہے کہ اس کی اتنی بڑی تائید ہے کہ کسی وقت تمہاری حمت لے سکتا ہے بادشاہ نے اپنے وزیر خزانہ کے ہاتھوں خزانے کی چادیاں ان کے پاس بھیجی عالمی بادشاہ نے اپنے خزانے کی چادیاں آپ کو بھیجی ہیں انہوں نے مریضوں سے کہا کہ سمجھے آپ اس بات کو کیا صاحب کیا اس بات میرا بادشاہ نے چابیاں مجھے بھیج دی ہیں اس بات کا اظہار کر دیں کہ تو میری حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور مجھے بادشاہ نے گرفتاری کی دھمکی دے دی ہے کہ باقی تو ساری دھائی تیری ہو گئی یا چابیاں بھی لے لے تھی وہ آدمی کو بیگام بھیجا کہ بادشاہ سے جا کر کہیں کہ میں جمعہ کی نماز پڑھ کے علاقہ خالی کر کے چھوڑ کر چلا جاؤں گا آج بھی جاب سے کہا کہ انہوں نے مجب نے کہا ہے کہ بادشاہ سے کہو کہ میں جمعہ کی نماز پڑھ کے اپنے مریضوں سے ملاقات کر کے علاقہ خالی کر کے چلا جاؤں گا اور اس مزدوروں نے کہا کہ وہ جمعہ تب نہ چھوڑو اس کو جمعہ پہ اس کو مریض جمع ہوئے اور یہ ان سے مل کر گیا تو حال جگہ اسور ہو جائے گا کہ بادشاہ نے اس کو نکال دیا ہے تو اس حالات تمہارے لیے بہت خراب ہوں گے ان کا پھر کیا کریں نے کہا کسی گاؤں کہ جمعے کی نماز سے پہلے ہی اس کو نکال دو جمعے سے پہلے چلے جائیں آج میں آج نے کہا کہ بادشاہ کی کا یہ پیغام ہے کہ آپ جمعے سے پہلے اللہ کا خالی کر دیا ان کو بہت اچھا کہتے اس علاقے پر تاطاروں کا حملہ آ رہا تھا لیکن یہ اللہ والے ایسے حال میں تھے کہ ان کی وجہ سے حملہ, حملہ کامیاب نہیں ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان کی سفائی کا نہیں ہو رہا تھا جب تک یہ ان کے درمیان موجود تھے کہ ایسے امال والے تھے ایسی امال والے شخصیت تھے کہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نافذ نہیں ہو رہا تھا تو باچاریہ جب ان کو نکالا وہ صحیح سالم اپنے لوگوں کے ساتھ لاکھ چھوڑ کے جب نکل گئے تو اب پیچھے ستاداروں کا حملہ آیا اور نہ خواضن شاہ رہا نہ خواضم شاہ کی حکومت اس دورہ دکیلتے دکیلتے دکیلتے آخر دریا سندھ کے نیلاب ایک جگہ ہے یہاں تک پہنچایا اتاروں نے آخری جنگ دیا تو اس نے نیلاب کے پاس کی اور آخر میں تنہ تنا گوڑے کو اس نے دریا میں دریا میں ڈالا ہے اور تیر کر پار ہوا ہے اور سلطان شمس الدین البج ہندوستان کا فرمار ہوا تھا اسے ان اس کی پناہ کے لیے ایسے پیسے اللہ کیا آجاتے ہیں اللہ تبادلہ میڈل نسی فرمائے شہور نصیب فرمائے اور شریعت کے سیشین نصیب فرمائے اس کے ساتھ چپٹنے کی ٹرافی عطا تحت فرمائے امر کی ٹرافی عطا تحت فرمائے